اور آد کی طرف ان کی برادری سے ہُود کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی بندک کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہ ہو تو کیا تمہیں ڈر نہ ہو